مائک جس کا بند کر دیا بند کر دے جی شکریہ جی بسر اللہ رحیم یہ صفحہ ہے میرے پاس دو سو دندے الفصل الفاظ سے کا کے حصے ہیں الثالث یہاں سے پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی باب المعاشرت کے حوالے سے باب بابل مباشرت معاشرت تو یہ باب ہم نے شروع کیا تھا اسی میں یہ فصل کی وہ حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صعب رضي الله تعالى قال, قال أتيت عن قز للصعد قال أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لمرزبان لهم فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن له فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن له فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني آتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون فلمرزبا فأنتي أحق أن يسجد لك فقال لي أرأيت لو iders مررت بقبر اكون تتسجد له فقلت لا فقال لا تفعل لو كنت آمر آمر احدا ان يسجد لحد دعمرت النساء ان يسجدن لما جعل الله لهم عليهن من حق رواه ابو داود وروه احمد المعاذ بن جبل رضي الله تعالى عن في اس میں قیس ابن فرماتے ہیں کہ میں ہیرا ایک مقام ہے حیرہ جو کہ وہ یہ قدیم کے درمیان میں ایک علاقہ ہے جس کو ہی کہتے ہیں تو ہیرا مقام میں حضرت قیصاد یہ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا تو میں نے کیا دیکھا وہاں ان کا ایک سردار تھا ان لوگوں کا تو اس کو سیدھا کرتے تھے لوگ اپنے سردار کو سیدھا کیا کرتے تھے سیدہ تعظیم جو بھی تھا اللہ کے ماسے سجدہ کسی کو کرنا جائز نہیں ہے یہ لوگ سجدہ کیا کرتے تھے میں نے کہا دل میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت حقدار ہے اس بات کی کہ اس کو سجدہ کیا جائے تو یہ بات میرے دل میں تھی اگر سیدے کا حقدار کوئی ہے تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہیے پھر آیا جب مدینہ میں آیا تو رسول صلی اللہ صلی وسلم سے پوچھا یا رسول اس طرح میں نے ہیرا میں لوگوں کو دیکھا وہ اپنے سردار کے سامنے سیدھا کرتے آپ تو زیادہ حق ترے کہ آپ کو سیدھا کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر اس کو سمجھایا کہ دیکھیں اگر آپ کل کو میرے خبر پہ گزرے یعنی دنیا میں تو ہمیشہ کے لیے میں نہیں آئے کل کو وفات پائی میں نے اور میری خبر بن گئی تو میرے خبر پہ جب آپ گزریں گے تو کیا تم سجدہ کرو گے میری خبر کو یہ صاحب فرماتے ہیں کہ یار میں نے کہا کہ اللہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو زندہ میں بھی اس کیا کرو یعنی مار سے اللہ کے سجدہ کسی کو کرنا جائز نہیں ہے اور یہ ساتھ فرمایا اگر سجدہ کرنا کسی کے سامنے جائز ہوتا تو میں ضرور عورت کو حکم دیتا یا عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاؤوں کے سامنے سیدھا کیا کرے کیونکہ خاون کا حق اس پر کیا ہے وہ زیادہ ہے اللہ نے حق بنا دیا اور رجال نشا کی بنا پر تو پھر حق بنتا تھا کس کا یعنی بیوی کا کہ وہ خاون کو سیدھا کرے حالانکہ یہ بھی جائز نہیں ہے بیوی بھی خاون کو سیدھا نہیں کر سکتی جب نہیں کر سکتی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے لہذا یہ کام تو مت کیا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں سے اس کو سمجھایا تو یہ حدیث ہے فرماتے ہیں ان قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال اتيت الحيره قاسم بن سعد رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں حیرہ مقام میں آیا جو کہ کوفه میں تھا رايتهم يزدون الدينار زبانه لهم تو میں نے دیکھا لوگوں کو کے سجدہ کرتے اپنے سردار کے سامنے مرزبان یہ سردار کو کہتے ہیں ان کا اشاردار تھا ایک بڑا تھا تو ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے <تصفح> کہا ضرور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حقدار ہے تو اس کے سامنے بھی سجدہ کیا جائے اس سے زیادہ حقدار ہمارے آقا ہے تو اس کو سجدہ کیا جائے تو یہ کون ہے اس کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں تو فرماتے فاتح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ فرماتے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے یہ واقعہ سنایا فَقُلْتُ اِن تُلحیرَ مرزبان کے معنی میں, میں فارث سے ہے ہے جو کہ مقدم ہوتا ہے قوم پر, پر یہ ملک سے کم ہوتا ہے جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا سمجھ لے کے کور کمانڈر تھا تو جب ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے تو میں نے کہا کہ آپ تو حقدار ہے آیوس جدال کا تمہارے سامنے بھی سجدہ کیا جائے فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا آ رہا مرا بری تج ہو کیا یہ مجھے بتاؤ اگر آپ میری خبر پہ کبھی گزر ہوتی آپ کی اور میں دنیا میں نہ ہو میری خبر ہو تو کیا تم سجدہ کر لیتے ہو اس کے سامنے تو کیا خبر کو اب سیدھا کرو گے فقلت فقول میں نے کہا کہ رسول اللہ نہیں میں تو خبر کو سجدہ نہیں کروں گا تو مثال میں سمجھایا کہ اسی طرح مردے کو زندے کو خبر والا ہو یا خبر سے پہلے ہو زندہ ہو تو اس کے سامنے سجدہ کرنا ہی جائز نہیں ہے اور ساتھ نے فرمائے, فرمائے یہ کام نہ کرنا یہ لا کیا کرو کیوں؟ لکن لو مور اگر میں کسی کو حکم دے دیتا سجدے کا ایس کی سجدہ کرے وہ کسی کے سامنے ریال کسی کے لیے ڈامر ضرور میں حکم دیتا عورتوں کو سجدہ کر لیتی اپنے خاؤ کے سامنے اللہ من حق جیسے کہ اللہ جل شان اس وجہ سے کہ اللہ جل شانون نے بنایا ہے یا مقرر کیا ہے خودوں کے لیے عورتوں پر حق میں سے یعنی خاون کا حق زیادہ ہے عورت پر اس وجہ سے میں حکم عورت کو کر لیتا کہ اس کی کر لیتی چونکہ یہ بھی جائز نہیں ہے تو لہٰذا اس لیے میں یہ حکم نہیں دیتا اگر سید بھر جائز ہوتا تو اس کا میں دیتا حکم دیتا لیکن چونکہ جائز نہیں ہے تو اس وجہ سے عورت بھی خاؤن کو سیدھا نہیں کر سکتی روا داود اور دین اسلام ایک بنیادی دین ہے جس کے اندر ایک طرز و طریقہ ہے تو اس کے مطابق کیا کرنا ہے انسان نے چلنا ہے اپنے دین کو اپنانا ہے یہ کوئی ہندو کا مذہب تو نہیں ہے ہندو جس چیز سے متاثر ہوتے ہیں جو چیز ان کو اچھی لگتی ہے اس کو خدا بنا لیتے فوراً اس کا پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں سجدہ کرتے ہیں گائے کا تصور یہی ہے کہ گائے جو ہے یہ فائدے کی چیز ہے اس سے ہم دودھ لیتے ہیں ہاں جی یہ فائدہ مند کیا ہے جانور ہے تو لہٰذا اس کے فائدے کی وجہ سے دودھ ہم پیتے ہیں دودھ لیتے ہیں اس سے تو اس کے سامنے پر کیا کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں گائے کو اپنا خدا مانتے ہیں تو جس چیز سے یہ متاثر ہو جاتے ہیں کو خدا ماننا شروع کر دیتے ہیں اور سیدھا کرتے ہیں اسلام اس چیز کی جاتی دیتا فرماتے ہیں روح احمد عن مدد بن جبل یہ حدیث ابو داود رحمہ اللہ نے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں اور حضرت بن جبل سے یہ حدیث روایت کی ہے عمرہ حلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قال لا يسأل الرجل فیما زارب امراتو علیہ یہ سوال نہیں کیا جائے گا یا اقاب نہیں دیا جائے گا آدمی کو فیما اس عمل میں زارب امراتو علیہ جس کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو مارا ہو مطلب یہ کہ ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو مار لیتا ہے تو اس سے سوال نہیں کیا جائے گا یا اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا یہ کس میں کہ حدود کے اندر ہو شریف حدود کے اندر اور اس کے شروعات کے اندر اگر ناجائز مارنا ہو تو پھر کیا حصہ مؤخضہ ہے رواہ ابو داود بن ماجر وعن ابی سعید رضی الله تعالیٰ نقال جاءت امراتن الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عندہ وقالت زوجی صفان بن المعطل يَذْعِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلَا يُصَلِّي أَلْفَجْرَ حَتَّى تَطْلِعَ الشَّمْسُ قال وصفوان عنده قال فسأله أما قالت فقال يا فقال يا رسول الله أما قولها يَذْعِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَةِي فقد نهيتها قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت سورة واحدة لكفت الناس قال وما قولها يفترني لا صمت فإنها تنطلق تصوم أنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم إمرات إلا بإذن زوجها فأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فأنا أهل بيتٍ فِي فَصَلِّ <مَعجَةٌ> یہ حدیث ہے اس میں بھی حقوق کا ذکر ہے تو زوجین کے درمیان میں یہ باغل کیا ہے مباشرت ہے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے یہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حضرت صفان ابن معطل کی بیوی تھی صفان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے کاشتکار ہے اور زمینوں کو پانی لگانے والے ہیں تو یہ سی بیوی آتی ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آئی اور فرمانے لگ حضرت ابو سعید قدری و ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تو ایک عورت آتی ہے اور مسئلہ پوچھتی ہے فق جی سفان ابل المعۃ ادر بونی اضافہ شکایت لگائی اپنے خاون کی یا رسول اللہ ابلی محتل جو میرا خاون ہے یہ مجھے مار دیتا ہے اذا لئی تو جب نماز پڑھنے لگتی ہوں ایک تو یہ ہے دوسری بات یو فتح ادا سم جب میں روزہ رکھ لیتی ہوں روزہ توڑوا دیتا ہے اور اگلی تیسری شکایت یہ ہے کہ وَلَا يُصَلِّ الْفَجرَ حَتَّى تَطْلِعَ <الشَّمس> یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا مگر اس وقت پڑھتا ہے جب سورج نکلا ہوتا ہے سورج کے طلوع کے بعد یہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ باقی نمازیں تو ہے نمازی ہے لیکن فجر کی نماز میں سے سستی ہو جاتی ہے نماز جماعت سے نہیں پڑتا یا نماز کبھی کبھار قضا بھی کر لیتا ہے تو لوہے شمس کے بعد تو نماز سزا ہوتی ہے ادا ان نہیں پڑتا تو سمجھ لیتے کہ یہ کیا ہے خزان پڑھتا ہے یہ تین شکایتیں لگائی کی آواز کٹ رہی اوکے اب ٹھیک ہو گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اپنے خاول کے بارے میں شکایت لگاتی ہے جو کہ سفان ابن ہے تین شکایتیں اس نے لگائی اور اس مجلس میں حضرت سفان ابلی موطل بھی بیٹھے ہوئے پہلی شکایت یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھنے لگتی ہوں تو خاون مار لیتا ہے دوسری شکایت یہ ہے کہ وہی فتح اضاسوم تو جب میں روزہ رکھ لیتی ہوں تو وہ توڑوا دیتا ہے تو روزہ نہیں رکھنے دیتا اور تیسری شکایت یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا مگر اس وقت پڑھتا ہے جب تمہیں شمس ہو جاتا یعنی نماز اس کی قضا ہوتی ہے ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھی رسول صلی اللہ رسو رسو کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا نبی کریم صلی, صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں پوچھا یہی سوالات پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفان سے جو اس عورت نے تین اعتراضات کر کہ لیے بتاؤ ذرا یہ تین اعتراضات آپ نے بھی سن لی میں نے بھی اس کے جواب دو آپ کیوں مارتے اس کو روزہ کیوں توڑواتے اور فجر کی نماز شب کے بعد کیوں پڑھتے قضرتفان فرمانے لگے یا رسول اللہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا اس کا سوال ہے پہلا اعتراض ہے اما قولها تو یہ تو یہ اس پہ کہا، یہ کہا شکایت لگائی کہ مجھے مار دیتا ہے میرا خاون جب میں نماز پڑھنے لگتی ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ خری نہ کروی صورتیں یہ اللہ کی برضی دو سورتیں پڑتی ہیں ایک رکاب میں چلو جیسول بقرا شروع کر دی ختم ہو گئی تو عالمران بھی شروع کر دی چلو جی تو میں بیٹا رہتا ہوں انتظار میں انتظار میں بھی فارغ ہو گیا ابھی یہ تو سوفی بن چکی ہے تو اتنی لمبی نماز پڑھتی ہے فقاد اور فرماتے ہیں کہ میں نے منع بھی کیا اس کو کہ اتنی لمبی نماز نہ پڑھا کرو قارا ابو سعید قدری فرماتے ہیں کہ فقر الحسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سے سورت اگر ایک سورت بھی پڑی جائے تو یہ کافی ہو جائے گا لوگوں کے لیے مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر ایک چھوٹی سی کوئی سورت جس کا مقدار تین چھوٹی آیتوں کا ہو یا ایک آیت ہو بڑی آیت ہو جیسے کہ عام طور پہ احادیث میں آتا ہے کئی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے جو مقدار فرض ہے وہ تین چھوٹی آیتیں یہ نہ آتے نہ کل تو نماز ہو جاتی ہے اور اسی طرح ایک آیت پڑھ لی جائے بڑی آیت جو کہ تین کے برابر ہو تو اس سے نماز کافی ہو جاتی ہے یہ کیا ہے فرض ادا ہو جاتا ہے ابھی دو صورتیں ایک رکاوٹ میں پڑھنا اور وہ بھی جب بڑی صورتیں ہو ٹائم تو لگتا ہے اس وجہ سے میں اس کو منق بھی کیا اور باز نہیں آتی تو مجھے جب غصہ آتا ہے تو پھر مار لیتا ہوں جو اس کا یہ اعتراض ہے کہ کہاسوم تو یہ روزہ توڑوا دیتا ہے مجھے جب یہ روزہ رکھتی, رکھتی ہوں میں فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شروع ہو جاتی ہے پھر روزہ رکھنا شروع کرتی ہے چل سے چل چل, چل سے چل بیج میں واقعی نہیں کرتی ہر روز پوچھے تو روزہ رکھا ہے ہر روز پوچھے روزہ رکھا ہے تو کون سے روزے ہیں فرض روزے نہیں ہے نفلی روزے ہیں نفلی روزے خاون کی جانت کے بغیر نہیں رکھنی چاہیے عورت کو اور یہ نفلی روزے رکھتی ہے اور تسلسل کے ساتھ رکھتی ہے پھر کوئی وقفہ نہیں ہوتا نہ اتوار نہ کوئی ہفتہ نہ جمعہ تو رکھتی جاتی ہے تم طریقوں سے یہ مراد ہے کہ تسلسل کے ساتھ روزے رکھتی ہے اور وہ جب وانا اور میں تو جوان آدمی ہوں تو لہذا تو یہ روزے میں ہوتی ہے میں روزے میں نہیں ہوتا تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تو لہٰذا میرے لیے سفر نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے بھی یہ شکایت جو ہے یہ اس کی شکایت ٹھیک ہے لیکن میری بھی تو کوئی مجبوری ہے اقعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی حکم بتا دیا اس کے حوالے سے کہ لا تصوم نفلی روزہ نہ رکھے لا تصوم سے مراد نفلی ہے اتو ہے فرضی روزہ نہیں ہے کیونکہ فرضی روزہ عورت پوچھ کے بغیر بھی رکھ سکتی ہے لا یعنی تتو روزہ جو ثوابی روزے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس کو نفلی روزے ہیں وہ نہیں رکھے گی عورت مگر اللہ جہاں مگر اس کے خاون کی اجازت سے خاون اجازت دے گا تب عورت کو روزہ رکھنا چاہیے پہلے پوچھ لے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے رکھ جو یہ قول ہے اس کا کہ میں نماز نہیں پڑھتا ان لہٰذا شمس تو لوہے شمس کے بعد میں پڑھ دیتا ہوں یہ شکایت اس نے لگائی تمہیں انلوبئی تن فرمایا کہ بے شک ہم تو ایسے گھر والے ہیں انبئی اس کا مطلب یہ کہ ہمارا پیشہ ایسا ہے ہم ایسا کاروباری لوگ ہیں مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم تو زمیندار لوگ ہیں راتوں کو کھیتوں کو باغات کو پانی لگاتے ہیں رات دیر تک آخری حصے میں جب آ کے سوتا ہوں تو فجر نماز کے لیے آنکھنی کھولتی ہاں جی آدھو اور یہ جو ہمارا کسب ہے یہ ہمارے لیے معروف ہے یہ تو سارے جانتے ہیں لان کا ہم نہیں کر سکتے کہ ہم اٹھے فجر کے نماز کے لیے کیونکہ رات یاخری میں سونا ہوتا ہے اور رات دیر تک ہم پانی لگاتے کو؟ تک یہاں تک شمس ہو جاتا ہے یعنی یہ قصل میں نہیں کرتا نا لیکن یہ تھکاوٹ کی وجہ سے سستی کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی قالا فرمائے عزت جب تم اٹھے اٹھو گے تو اس وقت نماز پڑھو مطلب یہ کہ جو نماز قضا ہو گئی تو اس نماز کی قضا لانی ضروری ہے تمہاری اوپر جب بھی اٹھو تو اس نماز کی قضا لے آؤ لیکن جان بوجھ کر نہ کرو ایک وجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر کھیتوں میں پانی لگاتے لگاتے کہاں سو گیا جب سو گیا تو آنکھ نہیں کلی کب کھلتی ہے آنکھ جب سورج نکل آتا ہے اس وقت وجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی اور ساتھ ہوتا نہیں اٹھانے کے لیے اس زمانے میں یہ ٹیمپیز وغیرہ بھی نہیں ہوتے اور آدمی زیادہ تھکا ہو نا ایک ٹیمپیز نہیں چار ٹیمپیز نہیں اٹھتا تھا وہ ایسا مرا ہوتا پڑا ہوتا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس دنیا میں ہوں تو بڑا مشکل سے پھر اس کا اٹھانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کی نماز سزا ہوتی تھی یہ کوئی قسد نہیں کرتا تھا یہ شرعی ازر ہے اگر چیز کو عادت نہیں بنانا چاہیے اگر بلا ضرورت آپ کا کوئی کام کاج نہیں ہے رات کو دیر تک بیٹھنا یہ کیا ہے بہتر نہیں ہے یہ مخرو ہے اسی وجہ سے سمر کو منع کیا گیا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ گپے شپے لگاتے ہیں پہلے زمانے میں یہ ہوتا بیٹھے ہوتے تھے گپ لگاتے تھے کسی کہانیاں سناتے تھے ایک دوسرے کو رات دیر ہوتی تھی پھر سوتے تھے فجر نماز کے لیے پھر اٹھنا واقعی مشکل ہوتا ہے آج کل اس کے بدیل میں کیا آ موبائل آ لوگوں کے پاس ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں ساری رات لگے رہتے لگتے ہیں کسی نے فیس بک دیکھنا ہے، کسی نے واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے جب ان کے یہاں مہمان آتے مہمان کے ساتھ کوئی گپ شپ نہیں لگاتے لوگ لیکن گپ شپ آج کل موبائل پہ ہوا ہے سارے لوگ اپنے اپنے موبائل پر لگے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا کوئی پرواہ है ہے کسی کو یہ رات دیر تک بیٹھنا موبائل دیکھنا یا ٹی وی دیکھنا ڈرامے دیکھنا خطر نماز اس کی وجہ سے جانا یہ کوئی شریع نہیں ہے اس سے مواخذہ ہوگا یاد رکھے اللہ جانو پوچھیں گے کیونکہ یہ وقت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اللہ نے ایک نعمت دی ہے اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں تو اس وقت کا کیا ہے یہ اللہ پوچھیں گے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ضرور تم سے پوچھا جائے گا لانی تاکید تاکید ہے ضرور ضرور پوچھا جائے گا تم سے نعیم اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ پوچھیں گے یہ نعمت میں نے دی تھی تم نے کیسے استعمال کی یہ نعمت دی تھی کیسے استعمال کی یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں وقت بھی اللہ کی نعمت ہے اسی وجہ سے شغل سے پہلے فراق و غنیمت سمجھو حدیث میں آتا ہے بیواری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھ اللہ کی طرف سے نعمتیں تو لہذا اس کو ہم غنیمت سمجھیں اس میں کم از کم اللہ کا ذکر اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اللہ کی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے کوئی اچھی بات کرنی چاہیے ہاں اس کے بجائے کہ ہم لہویات میں ہاں جی اللہ الحدیث میں ہم کیا کریں اپنے اوقات کو ضائع کرے اللہ شانو ہم اس چیزوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچا دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے صفان یہ تم کے چون کی جان بوجھ کے نہیں کر رہے ایک ازر ہے تو اس کے بنا پر جب بھی تمہاری آنکھ کھلے تو تم نماز پہ ادا کیا کرو مرتب یہ ہے کہ ادا تو چلی گئی لیکن اس نماز کا رائے اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا فجاء بعير فسجد له فقال صعبه يا رسول الله تسجد لك البائم والشجر فنحن وحق نسجد لك فقال اعبدوا ربكم واكرموا أخاكم ولو كنت أمر أحدا أن يسجد لا مرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أسفل إلى جبل أسوده یہ حدیث, بھی اسی حدیث کے مان کیا یہ روایت موجود ہے حد عائشہ رضی اللہ کا رانہ روایت فرماتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مہاجرین میں سے اور کچھ انصار میں سے لوگ ہم نے ایک اونٹ رکھا ہوا اس پہ ہم پانی نکالتے ہیں کنویں سے اور وہ پانی اپنے باغات کو لگاتے ہیں لیکن اونٹ آج کل کوئی ناراض ہوا ہے ہم سے اور وہ بالکل ایسا بنا ہے جیسا کہ کتا پاگل نہیں ہوتا کتا بنا ہوا بالکل ہماری بات مانتا نہیں ہے جب ہم پکڑ کے لے جاتے ہیں پانی کچوانے کے لیے کنویں کے پوپر اڑی جاتا بلکہ وہ کاٹ لیتا ہے بندے کو اور لت مارتا ہے یہ کو نافرمانی شروع کر دی اس نے ہمارے باغات کے درخت خوش ہونے لگے تو ہمارا جو ہے نا پانی کو ذرا روک گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے دکھاؤ لے چلو انصار صحابہ چاہے باہر میں چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین بھی ساتھ ہیں تو ان انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بالکل پاگل کتے جیسا بنا ہوا ہے آپ ایسا کریں کہ اس کے سامنے نہ جائیں یہ نہ ہو کہ آپ پر بھی حملہ کرے انسان پر حملہ کر لیتا ہے اور اتنا خطرناک حملہ ہوتا ہے اس کا آدمی کو گرد سے پکڑ کے اوپر کر کے زمین پہ مار سینے کے اوپر اپنا سینہ رکھ لیتا ہے اور پھسل لیتا ہے اور دبا لیتا ہے زمین کے اندر یہاں تک کہ انسان کی سانس نکال دے ایسا خطرناک چیز ہے تو اونٹ جب بگڑ جاتا ہے تو اس کا قابو کرنا بڑا مشکل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ قریب نہ جائے بس ان کا یہ مسئلہ دور سے کوئی دم شم کر لے شاید وہ اصلاح ہو جائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے کہتا آپ مجھے جانے دیں کچھ نہیں ہوتا نبی کریم کریسل جیسے اونٹ کی طرف بڑھنے لگے تو اونٹ نے دیکھ لیا جب نظر پڑی اونٹ کی فورا رن اٹھ کے آنے لگا رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آ کے اس